اور انہی ہم نے تمہیں وہی بھیجی ایک جان فضا چیز اپنی حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتی تھے نہ احکام شر کی تفصیل ہاں ہم نے اسے نور کیا جسے جس ہم راہ دکھاتے ہیں اپنی بندوہے سے جسے چاہتے ہیں اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو